أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے او اب اول اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے قل معلوم آپ فرما دیں بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے فم ا کم او حکوک مل ش پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو چٹلانے والو تم ضرور کانٹے دار تھوہڑ کے درخ سے کھانے والے ہو فمالی اون من بکون فشاری سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو فشاری بون شوبل بس تم سخت پیاس سے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو